یہ ہم نے کر دیے تھے لیکن لیٹ ہو گیا تھا اس دن مجبوری ہو گئی تھی کہیں جانا پڑ گیا تھا ایک دم جس کی وجہ سے کیا ہے دیکھیے جی اور آیت نمبر چودہ سورہ رات تیرواں پارہ سورہ رات کے اندر تیرواں پارہ ہے آئت نمبر چودہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ان کی جو دعاؤں کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں ان کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا دے اور یہ چاہے کہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے ٹھیک ہے تو پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے لیکن وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا تو ایسے ہی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال بالکل اس آدمی کی طرح ہے کہ جو کسی وہ کسی کام نہیں آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا یہاں پر ٹھیک ہے آگے جو بات کی جائے گی وہ یہ بتایا جائے گا کہ کائنات کی ایک ایک چیز کائنات کے اندر ایک ایک چیز یہ اللہ تعالی کو سجدہ کرتی ہے چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبوراً کرے ایک ایک چیز کائنات کی صرف دو چیزوں کو اختیار دیا گیا نا صرف دو مخلوقات ان کو اختیار دیا گیا جن اور انسان جن اور انسان ان کو تو اختیار دیا گیا کہ وحدین ہند نجدین ہم نے کیا کی ہے دو راستے دکھا دیے یا تو ایک راستے پر آ جاؤ دین کے راستے پر آ جاؤ جنت کے راستے پر آ جاؤ یا دوسرا راستہ ہے جو جہنم کا دونوں کو اختیار دیا گیا کہ کون ہے جو تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے جو جنت میں جائے گا کون ہے جو تم میں برے عمل کرتا ہے جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک بتا لیکن باقی کسی چیز کو اختیار نہیں دیا گیا یاد رکھیے گا اب آپ کہیں گے شیطان بھائی شیطان بھی جنات میں سے ہے شیطان بھی جنات میں سے ہے ٹھیک ہے نا تو شیطان اچھا فرشتے فرشتے فرشتوں کو اختیار نہیں ہے جو اللہ حکم دیتے ہیں انہوں نے وہی کام کرنا ہے یہ درخت پرندے ایک ایک چیز جو کچھ بھی ہے یہ سارے اللہ تعالی کے حکم کے آگے ذرا سی بھی ان کو اختیار نہیں ہے یہ زمین آسمان چلنا سب کچھ زمین اللہ کے حکم سے گردش کر رہی ہے اسی لیے اس دن بھی عرض کیجیے نا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ادھر آیا ہوا ہے اور اس نے ماننا ماننا ہے چاہے خوشی سے مانے چاہے جو ہے وہ چاہے وہ کہے کہ جی زبردستی مانے لیکن ماننا ضرور ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ اس کو دیکھیے یہ ایک آیت یعنی دو آیتوں کی میں نے وہ کی ہے چودہ آیت نمبر چودہ اور پندرہ سورہ رات کے اندر اور لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے پھر میں اس کا پورا کا پورا با محاورہ ترجمہ کر دوں گا یعنی سینٹینس کا ترجمہ کروں گا لہو لہو کے لیے مطلب اسی کے لیے لہو کا مطلب ہے اسی کے لیے داوت الحق دعوت الحق داوت داوت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہاں پہ ہے کہ دعوت کا مطلب ہوتا بلانے کے مانا ہوتے ہیں بلانا دعوت ٹھیک ہے دعوت الحق سے مراد ہے کہ دعوت کا مطلب ہے دعا کرنا یہاں پہ بلانا دعا بھی تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا ٹھیک ہے ید اونا ید او یدو دا یدو یعنی پکارنا دعا کرنا تو دا, دا یدو کا مطلب ہوتا ہے پکارنے کے معنی اس کو ہم کہتے ہیں دعا کرنا مندون ہی مندی کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھو لا یس تجیب است... نا یس ٹھیک ہے نا کہ وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے یعنی وہ کوئی جواب نہیں دیتے لا یس جواب نہیں دیتے جیسے ہم لفظ استعمال کہتے ہیں جواب دینا تو یہ اس تجیبونا بھی اسی سے ہی ہے اس کے جو, جو روٹ ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے جواب ٹھیک ہے نا تو یہ اسی سے ہے اب آئے گا کباست آگے لفظ آئے گا باست باسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والا یعنی ٹھیک ہے نا باسط کا کیا مطلب ہے پھیلانے والا پھیلانے والا باسط ٹھیک ہے نا بست خوشی کو بھی کہتے ہیں خوشی آتی ہے تو انسان کا چہرہ کیا ہوتا ہے یعنی ہونٹ انسان کے پھیل جاتے ہیں خوشی کی وجہ سے تو باسط مسکرانے والے آدمی کو بھی کہا جاتا ہے باست ٹھیک ہے نا تو لیکن کیا لفظی ترجمہ کیا ہوگا باسط کا مطلب ہے کہ پھیلانے والا کفن کف فی کف جو ہے یہ آیا تسنیا ٹھیک ہے تسنیہ تسنیا یعنی ٹو پرسن جو دو پرسنوں کے دو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تسنیہ جو استعمال ہوتا ہے تو کفے یعنی اپنے دو ہاتھ ٹھیک ہے نا کف یعنی جس میں دونوں ہاتھ بلل ماں ماں پانی کو کہتے ہیں پانی لی بلو تاکہ پہنچ جائے فا फा, فاہو عربی کے اندر آپ سمجھیے گا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے امن فم فم کہتے ہیں منہ کو ٹھیک ہے نا فم ان کسے کہا جاتا ہے مو کو فوہن بھی کہا جاتا ہے یہ فاہو ٹھیک ہے نا یہ اسی سے ہی ہے فاہو ٹھیک ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جب صرف نحف کی جو کلاس ہے اس وہ کچھ نہ کچھ آگے جا کے کہ بھائی یہ اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا اس وجہ سے یہ سارا کا تو فاہو سے مراد کیا یعنی اس کا منہ اور غلال کا مطلب ہے گمراہی اب دیکھیے ذرا اس کا ہم اس میں آ جاتے ہیں وائس لو ہے مجھے بتائیں نا اگر وائس لو تھی تو مجھے آپ پہلے بتائیں وائس لو ہے تو بتاتے ہیں آپ مجھے تھوڑا سا میں اونچا وہ کروں لہو دعوت الحق وہی ہے یعنی وہی اللہ اللہ وہی ہے لہ دا اوت الحق جس سے دعا کرنا برحق ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے وہ اور وہ لوگ مندون ہی جو اس کو چھوڑ کر جو اس کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر ید اون جو ید اون مندون جو اس کو چھوڑ کر اپنے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں لاستی و لہوم لا ن لہم بشین لا و لہم بشن وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے کسی بت نے آج تک کبھی کسی کا جواب نہیں دیا اللہ قبا ست اب اللہ یہ بتایا جا رہا ہے ان کی مثال کیسی ہے ان کی مثال کیا ہے تو البتہ ان کی مثال ایسی ہے کی مثال ہے کہ جیسے اللہ کہ جیسا کہ ایک آدمی پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کبا سے کفیے دونوں ہاتھ ت... مائے پانی کی طرف پھیلا کر کیا چاہے یہ چاہے اب لغفا ہو کہ وہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے کہ وہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے وما ہوا بال ہی حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا آپ پانی کے نیچے اپنے ہاتھ کر دیجئے نلے کے نیچے اور ان ہاتھوں کو اپنے منہ تک واپس نہ لے کر آئے کبھی بھی پانی آپ کے منہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا آپ گلاس کے اندر پانی ان کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں جیسے کہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے تو جیسے پانی کی مثال یوں سمجھیے پانی کی مثال یوں جیسا کہ کیا چیز ہے اب پانی سمجھیے کہ ایک رحمت ہے رحمت پانی ایک رحمت ہے پانی کی طرف آپ نے ہاتھ پھیلائے اور آپ یہ چاہیں کہ یہ رحمت آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے یہ آپ تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا آپ کو خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو خود کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑے گی اور ہاتھ صرف پھیلا دیے اور ہاتھوں کو ادھر نہیں لا رہے تو ایسے ہی ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ان بتوں کے سامنے جا کے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں لیکن ان کا جو ہاتھ پھیلانا تھا یہ بہت بڑی بےوقوفی کی بات تھی یہ کس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کی غلطی یہ تھی ٹھیک ہے جی وائس ہو کے آ رہی ہے تو اس طرح ان لوگوں کی اب ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے لہو دعوت الحق وہی ہے جس سے دعا کرنا برک ہے، ولزین یدون ہی اللہ لہم بشین اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کباس کف اللہ لا اللہ لہم بشین وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے اللہ قبا ستحی للمائی البتہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے یب لغفا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے وما ہوا ببالگی حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا وما دعا الکا فرینا اللہ فی غلال اور بتوں یعنی جو وماں دعا القافرینا اور کافروں کی جو کافروں کا جو یہ پکارنا ہے یہ کیا ہے صرف اللہ فی زلال یہ صرف اور صرف گمراہی ہی ہے یعنی ان کا یہ پکارنا صرف ان کی دعائیں, ان کی دعائیں صرف اور صرف بھٹکتی پھرتی ہیں وماں دعا القاف اللہ فی زلال ان کی دعائیں بھٹکتی ہی پھرتی رہتی ہیں کیونکہ یہ دعا اس سے کر رہی نہیں ہے جسے جس دعا کرنی تھی میں نے اس دن بھی بیاں بتایا تھا یہ کہ دعا کے بارے میں آتے نا ہر دعا قبول ہوتی ہے اس کے درجے ہوتے ہیں مختلف ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز انسان کو دے دیتے ہیں جو آپ نے مانگی فوراً مل گئی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً نہیں ملتی اس کو کچھ عرصے بعد ملتی ہے دو یہ ہو گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا لیتے ہیں کہتے ہیں اس آدمی کو میں یہ نہیں دوں گا اس کو آخرت میں اس کا اجر دوں گا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے دعا یہاں سے جاتی ہے مصیبت اوپر سے آ رہی ہوتی ہے تو یہ دعا اس مصیبت کو روک لیتی ہے تو کہتے ہیں کہ قیامت تک کیا تک ان کا آپس میں مقابلہ چلتا رہتا ہے دعا اس کو نیچے نہیں آنے دیتی ہے تو دعا روک لیا کرتی ہے اس چیز کو لیکن جو بتوں سے دعائیں کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ دعائیں خود بھٹکتی پھرتی ہیں وہ دعائیں تو کسی کام کی ہے ہی نہیں ہے میرے تو یہ ایک چیز بتا دیا گیا آگے دیکھیے ولی اللہ یس منت سماوات ورض اور وہ اللہ ہی ہے اور وہ اللہ ہی ہے یس جدو منت سماوات ول جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں سب کے سب اس کے سامنے سر نگو ہیں اس کے حکم کے سامنے کوئی آگے کسی کی مجال نہیں کہ اپنا پر بھی مار سکے اس کے حکم کے سامنے تو ہر ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے یعنی اس کا حکم ماننے کے لیے کرہن تن و کرہن کچھ خوشی سے اور کچھ مجبوری سے تو ان سے مراد ہوتا ہے خوشی سے کرہن کا مطلب ہے مجبوری سے ہم کہتے ہیں نا ہے بری یعنی دل نہ چاہتا ہے تو کچھ لوگ کچھ خوشی سے اور کچھ مجبوری سے ان کو لازم ہے کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے یہ کام ٹھیک ہے وز لال بالغدو ول آسال وز اور ان کے سائے بھی ان چیزوں کے سائے بھی بالغدو ول صبح شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کے سائے بھی صبح شام ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں ہر چیز کا سایہ بھی کہ ہے گویا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے ہر ہر چیز تو یہ سجدے کی آئےت ہے سجدہ کر لیجیے گا یہ سجدے کی آیت ہے سجدہ کر لیجیے گا ٹھیک ہے کل السماوات اسماوات کل اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کل آپ کہہ دیجئے مر رب السماوات وات وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے مر رب السماوات رب کسے کہتے ہیں پروش کرنے والے کو کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پروش کرتا ہے کل اللہ کل یعنی کہو اللہ وہ اللہ ہے یعنی وہ اللہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ہو جائے گی جو آسمانوں اور زمین کی پروش کرنے والا ہے تو وہ جو اتنی بڑی چیزوں کی پروش کر رہا ہے تو وہ تم لوگوں کی بھی پرورش کرنے والا ہے پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا ہوا دوسروں کو دوست بنایا ہوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو تم کتنی بےوقوفی میں پڑے ہوئے ہو تو آپ دیکھیے کل اے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو افا تخص تم مندو نہیں کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے اصل میں تھا افا ٹھیک ہے نا افا ات تخص ٹھیک ہے نا افا اتخسم فت تخستم ہو جاتے نا فت تخسم عد تخستم تھا حمزہ استفام ہے حمزہ استفام ٹھیک ہے نا تو کیا افت من مین دون کیا پھر بھی تم نے اتختم کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا اتخا کا مطلب ہے پکڑنا تم لوگوں نے پکڑ لیا ٹھیک ہے یا بنا لیا اولیاء کہتے ہیں دوست کو یم مطلب ہے کہ وہ مالک نہیں ہے مالک نہیں ہے یا قدرت نہیں ہے ان کو نفا نف نفع کو کہتے ہیں اور ذرآن ذر کو کہتے ہیں تو جو اللہ کے علاوہ تم لوگ جن کو پکارتے ہو نہ تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے اولیا کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے لا یم لی کو نفم والا جنہیں خود اپنے آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچانے کتس حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر بھی تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوو گے کہو ول بسیر کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے آما کہتے ہیں اندھے کو اور بسیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو تو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں نور یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں اور نور روشنی کو کہتے ہیں تو کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں اپوزٹ ہیں ٹوٹل اپوزٹ ہیں ہر بندہ سمجھتا ہے اندھیرا اور چیز ہے روشنی اور ہے ظلمت اور ہے نور اور ہے ٹھیک ہے تو جو ایک دوسرے کے اپوزٹ کو تم یہ کہ جو بت ہیں جو اپنے آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں دوسری طرف وہ اللہ جو ساری کائنات کو چلانے والا ہر ہر چیز کو پالنے والا تو تم ان دونوں کو برابر کرتے ہو کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کتنی بڑی بے وقفی کی بات ہے کہ دونوں اپوزٹ ہونے کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں تو ان دونوں کو تم نے برابر بنا لیا ہے تو روشنی اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے اندھا اور بینا ایک نہیں ہو سکتے ایک جیسے نہیں ہیں بالکل تو یہ بت اور اللہ کو تم نے یعنی ان دونوں کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کی کہ چلو یہ بھی کارساز ہیں یہ بھی باتیں کوئی دعائیں سنتے ہیں تو یہ بت بھی ہماری دعائیں سنتے ہیں ٹھیک okay. ہے تو یہ دیکھیں ہم ہل دستاویز ظلمات و کیا روشنی اور ظلمت برابر ہو سکتے ہیں ہم جا اللہ عشورا ام جا اللہ عشورا ٹھیک ہے نا یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مانے ہوئے ام جالو اللہ عشورا یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک منائے ہوئے اچھا شراکا کا خلق ہی خلاق کا خلق ہی کہ جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے کیا ان بتوں نے آج تک کوئی چیز ایسی پیدا کی ہے جیسے اللہ پیدا کرتا ہے ہم جا اللہ شرا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کر کہ اللہ نے بھی ایک چیز بنائی ہو بتوں نے بھی ایک چیز بنائی ہو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا یہ کس نے بنائی ہے تو بت ایک چیز تو دکھا دیں بت ایک چیز تو دکھا دیں وہ تو ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے اس لیے ہے نا مکھھی بھی بیٹھ جائے ان کو تو وہ مکھھی کو بھی دور نہیں کر سکتے تو جب مکھھی کو دور کر نہ کرنے والے ان کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا جس نے ساری کائنات کو پیدا کرتی ہے ایک ایک چیز بنائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس بتوں کو تو تم خود بناتے ہو بتوں کو تو تم خود بناتے ہو اب دیکھیں قل اللہ قل اللہ خالق کل شعی لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ دو اللہ خالق و کل شعیع صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے وہو الواحد القہار اور وہ تنہائی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے واحد اکیلا القحار کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے تو اقتدار ساری کائنات کے اوپر ہے تو جب یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے پھر تم کیوں ان چیزوں میں پڑ گئے کیوں ایسا کر رہے ہو لیکن اب یہ مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہا کرتے تھے آج کل کا جو عراق کا علاقہ ہے عراق میں نے پہلے بھی بتایا تھا میزو پوٹیمیا, میزو پوٹیمیا. کون سا دجلہ اور فرات ٹھیک ہے تگریس اور یوفیٹس جو ہے ان کے درمیان کا علاقہ جس کو اب بیبیلونس بےبیلونس بابل کی تاریخ جو ہم کہتے ہیں بابل بابل یہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان کا علاقہ تھا حضر ابراہیم علیہ السلام بھی اسی جگہ کے اوپر تھے یہ بتوں کا بت پرست انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے باقاعدہ محبت خانے جس کو عبادت خانے بنائے ہوئے تھے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے تو جب یہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم السلام کو کہا کہ آپ بھی چلیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی یہ نا کہ میں تو کیا ہوں میں ذرا بیمار ہوں میں بیمار ہوں چلے گئے جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سارے بتوں کو توڑ دیا لیکن جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے اس کو چھوڑ دیا اور جو کلاڑا تھا وہ جا کے, کے کندے پر اس کے کندھے پہ رکھ دیا کولہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کس نے توڑا ہے کس نے توڑا کس نے توڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اس بڑے نے توڑا ہے اس بڑے نے توڑا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ ابراہیم تم کیسی باتیں کرتے ہو ابراہیم تم کیسی باتیں کرتے ہو بھلا یہ کیسے توڑ سکتا ہے یہ کیسے کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جو اتنا بھی نہیں کر سکتا پھر بھی تم لوگوں پہ جو ہے انتہائی افسوس ہے دکھ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور تم اسی سے سب کچھ مانگتے ہو سب سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا یہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو تم لوگ پھر بھی ان کو پوچھ وہ سمجھانے کے لیے ان کو ایک مثال دی اسے سمجھانا مقصود تھا تو یہ چیزیں یہاں پہ اللہ تعالی نے بتائی آگے چلتے ہیں آیت نمبر آ رہی ہے جی سیونٹین سورہ رات کے اندر آیت نمبر سکسٹین ہو چکی ہے آیت نمبر سیونٹین ٹھیک ہے ترجمہ دیکھ لیں جی لفظی ترجمہ دیکھتے جائیں میں لفظی بتاؤں گا پھر انشاءاللہ با محاورہ سینٹینس کا پورا ہو انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا برسانہ نا انزلہ کا مطلب کیا نازل کرنا یا برسانے کے معنی یہاں پر استعمال ہوں گے بنا سما سما کو کہتے ہیں آسمان کو سما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ماں ان پانی کو کہا جاتا ہے ماں ان پانی کو کہا جاتا ہے سالت سالت مطلب بہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نا سیلے رواں سیلے رواں سیل رواں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی چلنے والا تو سیل کا مطلب ہوتا ہے فسالت کا مطلب ہے بہ پڑنا اودیا تن مطلب اودیا ندی ندی نالے اودیا کس جمع اودیا جمع ہے تو یہ کیا ہے ندی نالے ٹھیک ہے نا بکر رہا،, رہا چھوٹا نالا ہوگا تو وہ اس میں اتنا پانی جائے گا بڑا نالا ہوگا تو اس میں اتنا زیادہ پانی جائے گا ٹھیک ہے نا فہ تاملہ فہ یعنی حمل سے حمل حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا حمل کے معنی کیا اٹھانے کے معنی ہوتے ہیں تو فح تامل ٹھیک ہے نا یعنی سیل سے مراد وہی جو پانی وغیرہ ٹھیک ہے نا سیل سے مراد یعنی ٹھیک ہے نا وہ پانی جو وہ ہوتا ہے زبدن رابین زبد کہتے ہیں جھاگ کو ٹھیک ہے نا زبد کسے کہتے ہیں جھاک کو رابین کا مطلب رابین کا مطلب کہ پھولا ہوا پھولی ہوئی چیز ٹھیک ہے نا پھلی ہوئی جھاگ جیسے راب کا مطلب ہوگا کہ پھولی ہوئی جھاگ جو ہے یو کی یو کی یو کی کہتے ہیں یہ پکانے کے معنی استعمال یو کی دون یعنی آگ پر پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یو کی دون, پکانے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کسی آگ پر آگ پر بڑنا یو کی دون. ابتخا ابتخا کے معنی اصل میں ہوتے ہیں تلاش کرنے کے ٹھیک ہے نا ابتدا کے معنی کیا ہے تلاش کرنا لیکن یہاں پر آپ یوں سمجھیے کہ کوئی چیز اسے تیار کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہلیا تین ہلیا کا مطلب ہو گیا کہ کوئی مطلب کہ کوئی زیور زیور زیور کے لیے استعمال ہوتا ہے ہلیہ اور او متا ان کوئی بھی سامان یا برتن آپ کا پورا آگے لفظ استعمال ہوگا جفا ان ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ تو وہ یعنی یہ جو جھاگ کے لیے استعمال کیا جائے گا نا ٹھیک ہے نا یعنی وہ کیا ہو جائے گا ام زبد فیض صاحب و جفا ان تو وہ تو ضائع ہو جائے گا یعنی ضائع ہو جانا ٹھیک ہے نا یعنی ضائع ہو جانا یعنی اس میں سے ہوگا یم قسم فی السو کا مطلب ہے ٹھہر جانا اب اس آئےت کا ذرا سمجھے گا یہاں پہ اللہ کیا مثال کیا دینا چاہ رہے ہیں بہت کمال کی مثال دی گئی ہے باطل ہمیں نظر آیا کرتا ہے کہ باطل بڑھ چڑھ کر ہمارے سامنے آتا ہے جس سے مسلمان بھی گھبرا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ جی باطل والوں کو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور یہ تو بہت پوری دنیا پہ چھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر باطل کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو باطل کی مثال ایسے ہے جیسا کہ جب سیلاب آیا کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ سی آ جاتی ہے ایک جھاگ سی ہوتی ہے سیلاب کے اوپر آپ کبھی دیکھیے گا کہ جی جب پانی بہ رہا ہو تو اس کے اوپر ایک جھاگ سی ہوتی ہے اور بہت پانی ہو تو اس پہ ایک جھاگ سی چل رہی ہوتی ہے تو اصل تو پانی ہوا کرتا ہے لیکن اوپر ایک جھاگ بھی چل رہی ہوتی ہے لیکن جھاگ کیا ہوتی ہے اوپر پھولی ہوئی ہوتی ہے ان کافروں کی مثال اس جھاگ کی ہے ہوتی کچھ بھی نہیں ہے جھاگ کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جی جھاگ تو بڑی اوپر اوپر چل رہی ہے اور بڑی بڑی اس کو ترقی ہو رہی ہے تو بہت زیادہ پھیل رہی ہے لیکن کیا ہوگا تھوڑی دیر میں وہ جھاگ ختم ہو جایا کرتی ہے اور پانی تو چلتا رہتا ہے پانی تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا پانی تو چلتا رہا کرتا ہے تو یہ چیزیں اور مومن کی مثال کیسے ہے ٹھیک ہے نا مومن کی مثال کیسے ہوتی ہے کہ ایسے اور یہ, سا... یہ تو پانی کے حساب سے پھر ایک جھاگ وہ بھی ہوتی ہے کہ جس وقت سونا یا کوئی بھی برتن پکانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں نا اس کے اندر انگیٹھی ویرہ کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو پکایا جاتا ہے سونا خالص کس طرح ہوتا ہے کہ سونے کو پگھلایا جاتا ہے سونے کو پگلایا جاتا ہے تو جب اس کو پگلاتے ہیں نا تو اس وقت بھی ایک جھاگ سی اٹھتی ہے تو اصل چیز کیا ہوا کرتی ہے اصل چیز تو وہ سونا ہوا کرتا ہے اور وہ جھاگ تو امپیورٹیز ہوتی ہیں تو نظر آنے والے کو اوپر نظر آتا ہے کہ جی یہ تو جھاگ ہی جھاگ ہے جھاگ ہی جھاگ ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے اندر پکنے کے بعد وہ جھاگ اڑ جایا کرتی ہے اور اصل سونا اس لیے کہتے ہیں نا جب سونے کو پکایا جاتا ہے پگلایا جاتا ہے تو وہ پھر کندن بنا کرتا ہے خالص سونا بنتا ہے خالص سونا کا بنتا ہے جب اس کو پگلایا جاتا ہے تو اصل چیز تو وہ سونا ہے اصل چیز اور جھاگ کچھ بھی نہیں ہے تو کافروں کی مثال ایسے ہے اور مومنین مومن لوگ وہ تو خالص سونا ہیں وہ تو خالص سونا ہے نظر آئے گا ٹھیک ہے جھاگ اوپر ہے لیکن مومن وہ خالص سونا ہے تو ابھی اگر کافر ترقی بھی کر رہے ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں ہے ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے یہ بس تھوڑی دیر دنوں کے اندر انشاءاللہ ان کی ساری طاقت ملیا میٹ ہو جائے گی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کی ایک مثال کو طور پر پیش کر رہے ہیں دیکھیے آپ ذرا اسی نے آسمانوں سے پانی برسایا من ماء اسی نے آسمانوں سے پانی برسایا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا رہا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہ پڑے فَسَالَتْ بہ پڑے او دیا تم یعنی ندی یا نالے بہ پڑے بِقَدْرِهَا رہا اپنی اپنی بساط کے مطابق یعنی اپنی جتنا بڑا نالا تھا اس میں اتنا پانی جو چھوٹا نالا تھا اس میں چھوٹا تھوڑا پانی فَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَنًا رَابِيَا پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا فہ تام صحیح لو پانی کے ریلے نے اٹھا لیا کس کو زبدن رابئن یعنی پھول ہوئی جھاگ کو پھول ہوئی جھاگ کو اوپر اٹھا لیا و... یہ تو جھا... اس کے ساتھ پانی کے ساتھ مثال آلائی. اب اس سونے والی اور اس کی مثال وہ مما یو کی دلے اور اسی قسم کی جھاگ اس اسی قسم کی جھاگ اس وقت بھی اٹھتی ہے کب نارے جب او متا ان یعنی ذباد مسلح ترجمہ یوں آئے گا وضابن مسلح اور اسی قسم کی جھاگ اسی قسم کی جھاگ پہلے سب سے آخری ترجمہ اس کا پہلے آ رہا ہے ٹھیک ہے وضاب مسلح اور اسی قسم کی جھاگ اس وقت بھی اٹھتی ہے کب مما یو کی دونا الار ابتگاہ ہل او متا جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں ٹھیک ہے جب یو جب وہ تپاتے ہیں الحمدار آگ کے اندر آگ میں تپاتے ہیں ابتگا ہل او متا زیور یا برتن بنانے کے لیے تو اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھا کرتا ہے جیسا یہ سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوا کرتی ہے ایسے ہی ایک جھاگ جب برتن بنائے جاتے ہیں یا سونے کو پگلایا جاتا ہے اس وقت بھی اٹھتی ہے تو ایسے ہی اور جھاگ کیا ہوتی ہے تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں نا جا کے سنار کے پاس میں باقاعدہ سنار کے پاس گیا تھا میں نے کہا یار مجھے دکھاؤ کہ یہ تم کیسے وہ کرتے ہو تو اس نے جی وہ مجھے دکھایا اس نے کہا دیکھیں میں پگلاؤں گا کیسے پگلاؤں گا اس نے وہ لوگ اس کے اندر ڈالا اس نے برنر لگایا اس نے کہا دیکھیں اس کا اندر میں کیسے وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ سہاگا کا لفظ بھی استعمال کیا نا سونے پہ سہاگا میرے سامنے سارا ایک وہ دیا اس نے کہا کہ دیکھیں اس کو کیسے پگلانے کے کام کروگا میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے اس کو پگلائیں پگلانے کے لیے جو ہے نا وہ ڈال کے اس نے ڈالا تو فوراً پگل گیا سونا پھر اس سے اس نے وہ بناتے ہیں یعنی پوری کی پوری راڈس بنتے ہیں یہ بھی اس طرح کی جھاگ بنا کرتی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کی جھاگ اس وقت بھی بنا کرتی ہے جا کے آپ دیکھیے گا کسی کے پاس کسی بھی سنار کے پاس چلے جائیں وہ آپ اس سے کہیں کہ جی مجھے دکھاؤ کہ یہ خالص سونا کیسے بناتے کیسے ہو تم تو وہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے نا فعمد فم اچھا غزالی کا غزالی الحق کا حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے یز رب اللہ الحق کا اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے زب زب جگ ہوتا ہے زان وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے فیا زب و ضوفان وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اما ماں فا ناسا وہ اما لیکن وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ مند ہوتی ہے ماںفا ناش جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے فیم کسوفی وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے جو فائدہ مند چیز ہے وہ زمین میں ٹھہرا کرتی ہے اور جو باطل ہوا کرتا ہے جو نقص ایسے ہی ہے جو نظر تو بہت کچھ آتا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو کرتا ہے تو مومن کی مثال فائدہ مند چیز کی ہے یہ کفار کی ترقی کی مثال یہ جھاگ کی سی ہے تو اس جھاگ کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے نفع مند چیز باقی رہنے والی ہوا کرتی ہے اور یہ جو ضائع ہونے والی چیز ہے یہ تو ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا اسی طریقے سے مَا وہ جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جایا کرتی ہے غزالی کا یز رب اللہ المسال اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک پوری خود انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ارد گرد غور تو کرو ایک ایک چیز کی طرف غور کر کے بتایا جا رہا ہے لل لذین استجابو لل لزین استجاب رب کا مطلب ہے استجابو کا مطلب یہ آئے گا ٹھیک ہے نا یعنی جنہوں نے اپنے اپنے رب کا کہنا مانا استجاب یعنی اللہ تعالی نے جو ان کو کہا تو اس کی بات مانی نا؟ استجاب سے مراچی ہوگا الحسنہ حسن کا مطلب ہے کہ ان کے لیے اچھا عمل اچھا بدلہ نا؟ بھلائی یہ چیز ہوگی اور لفتد بھی اصل میں تھا افتد بھی ہی افتد کا مطلب ہے کہ فدیے کے طور پر دے دینا فدیے کے طور پر یعنی اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے نا کچھ چیز دے دا. کہ بھئی مجھے چھوڑ دو یہ میرے بدلے میں یہ لے لو اس کو کہتے ہیں فدیہ دینا ٹھیک ہے نا فدیا دینا کہ کسی جان بخشی یا کوئی چیز کے یہ چیز لے لو اور مجھے چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر بتایا جائے گا کہ جو لوگ تو نیک عمل کرتے ہیں ان کو تو بھلائی ہی بلائی ملے گی ان کے لیے تو بھلائی بلائی ہوگی تعالیٰ کی بات نہیں مانی ٹھیک ہے تو اگر ان کے لیے تمام جو کچھ دنیا میں ہے نا وہ سب ان کا ہو جائے اور اس کے علاوہ بھی ان کا ہو جائے یعنی اس جیسا اور بھی ان کے لیے ہو جائے اور وہ کہنا کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہم سے لے لے اور ہمیں بخش دے ہمیں چھوڑ دے تو تب بھی ان کو بچ جائے گا ٹھیک ہے یعنی سب کچھ جان اپنی جان بخشی کے لیے کہیں گے سب کچھ دے بھی دیں لیکن ہم بچ جائیں تو تب بھی ان کی جان بخشی نہیں ہوگی ان کا بری طرح اس کا حساب ہونا ہے ٹھکانا ان کا جہنم ہے تو یہ پورا کا پورا بتایا جا رہا ہے لل لزین استجاب رب السنا وہ لوگ استجابوا رب جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے ان کے لیے کیا ہوگا الحسنہ ان کے لیے بھلائی ہے ٹھیک ہے نا ان کے لیے جو رب کا کہنا ماننے والے ہیں الحسن ان کے لیے تو بھلائی ہے ولزین لم یس تجیب اور جنہوں نے اپنا رب کا کہن اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا ٹھیک ہے نا ول لذینہ لم یس تجیب الہ جنہوں نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا لو ان نہ ما فل اغ جمیا لو ان لہوم کہ اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی لو ان نہ کہ اگر ان کے پاس مافل ارض جمیاں دنیا بھر کی تمام چیزیں بھی ہوں وہ وہ لہ مہو بلکہ اتنی ہی, اور بھی اتنی ہی مس مَا کہ اس کے ساتھ اور بھی مل جائے یعنی دنیا بھر کی چیزیں یعنی ڈبل دنیا کی چیزیں ہو جائیں ان کے پاس لف تد بھی لف تدو بھی تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے لفتدؤبی یعنی فدیے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہیں گے یہ لے ہمیں بخش دیجئے تو یہ اتنی سخت دن ہے قیامت کا اولائک الهمسوا الحساب اولائک الهمسوا الحساب ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے بری طرح کا حساب ہے ان لوگوں کے و ماواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے و بئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور وہ بہت बुरा ठिकाना है यानी झाननो बहुत बर, बुरा ठिकाना है वॉयस ओके है जी वाइस ओके वॉयसोके आगे देखिए आइट नंबर नाइनटीन आगे आइट नंबर नाइनटीन اچھا یہ جو سوریہ رات ہے نا اس میں پوری کی پوری یہی مثالیں اور اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے توحید کے متعلق اور ساری ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ تو مختلف طریقے سے یہ قرآن پاک کی بلاغت دیکھیں کیسے کیسے مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں اور انسان کو غور کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اپنے ارد گرد دیکھو اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں آج بھی کہتے ہیں نا مسلمان ہم یہ کہہ رہے ہیں نا آج کل جو مسلمانوں کی اس وقت حالت ہے ہر مسلمان چاہے جیسا بھی ہے لیکن وہ دلی طور پہ پر پر پریشان تو ہے نا سوچتا تو ہے کہ یار ساری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں جب ہم حق پر ہیں پھر بھی یہ کافر جو ہیں اس قسم کی ترقی ان کو ملی ہوئی ہے یہ چل رہے ہیں اس طرح کی تو کیا بات کیا ہے یہ ایک خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کو ان کی ظاہری ترقی سے کبھی دھوکہ نہ کھانا ظاہری ترقی سے کبھی دھوکہ نہ کھانا یہ بس ویسے ہی ہے تم پکے سچے کھڑے مسلمان تو بن جاؤ کہتے نا سچے اور سچے مسلمان تو بن جاؤ سچے بھی بن جاؤ اور سچے بھی بن جاؤ یعنی کھڑے مسلمان تو بن جاؤ تم دیکھو گے کیسے سارا کا سارا نظام ان کا باطل کا جو سسٹم ہے سارا, سارا کیسے رک جائے گا یہ اس کے اندر اب آگے دیکھیے آئیپ نمبر نائنٹین لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے جو ان کے الفاظ کے آما کا ترجمہ میں پہلے کرا چکا آما کا ترجمہ ہے اندھا آما کا مطلب ہوتا ہے اندھا ٹھیک ہے اول الباب عقل والے ال الباب والے ٹھیک ہے نا کا جب بھی لفظ آئے گا تم سماتے ہیں والے تو اب دیکھیے افام یا المو افام یا المو افام یا الم ان نما اون کا ٹھیک ہے نا افام الحق کو. جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا برحق ہے افاہم افام یا, کہ, افا یا کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ ان نما اون ضلع علیہ کا میں کا کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پر الحق کو وہ برحق ہے کمن ہوا اما۔ بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو ایک آدمی ماننے والا کہ جو کچھ قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے یہ برحق کے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو کیا یہ آدمی اور وہ جو قرآن کو جھٹلانے والا ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے تو افاہ میں یا لمو کہ جو شخص جو یقین رکھتا ہے کہ ان نما ان ضلع علیقہ کہ جو کچھ تمہارے پرودگار کی طرف سے نازل ہوئے الحق کو وہ حق ہے کمن ہوا عامہ بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو ان نما ان نما حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش والے ہیں یعنی جو عقل و ہوش رکھتے ہیں تو عقل و ہوش رکھنے والے وہ نصیحت کو قبول کیا کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کی بتایا جا رہا ہے عقل و ہوش والے ہم بھی بن سکتے ہیں کیسے بنیں گے الزینہ یو فونا بھی احد اللہ ہے يوفون اوفا یوفی اوفا يوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ یو مطلب ہے کہ وعدہ یعنی پورا کرنا کا مطلب ہے پورا کرنا اوفا یوفی کا مطلب ہے پورا کرنا ٹھیک ہے نا اللہ سے مراد ہے وعدہ اللہ کا وعدہ اللہ سے تو کیا یون کزون کا مطلب ہے کہ توڑنا جن کزون کا مطلب ہے توڑنا اور میساک بھی وعدے کو کہتے ہیں تو الزین ال الباب کون لوگ ہیں وہ لوگ اللہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں ولا یعنی کزون اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے یعنی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ ہیں عقل والے اور کیا کرتے ہیں و لزین و لذینسی لونا جو جوڑے رکھتے ہیں جو جوڑے رکھتے ہیں کس کو جوڑے رکھتے ہیں ماہو ہی یعنی جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہوتا ہے گویا سلا رحمی کرنے والے ہیں قطع رحمی والے نہیں ہیں رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں رشتوں کو توڑا نہیں کرتے ول لزینہ وہ سی لون جو جو جو جوڑے رکھتے ہیں ما امر اللہ بھی جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان یوسلا یعنی امر اللہ بھی یو یوسلا کے جس جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ یقن ربحم اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں وہ یقافون اور خوف رکھتے ہیں سو الحساب برے انجام سے خوف رکھتے ہیں برے انجام سے تو یہ اُل البا کی ساری صفات بیان کی جا رہی ہے سلا رحمی کرنے والے ہوں گے قطع رحمی کرنے والے نہیں ہوں گے وادوں کو پورے کرنے والے ہیں آگے و لذین صبرو و لذین صبرو اور یہ وہ لوگ ہیں سب رو سب رو جو صبر صبر کرتے, کرتے ہیں کیوں صبر کرتے ہیں ولزین صبر ابتغا ربہم اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا رب خوش ہوگا ہمارا رب خوش ہوگا طبیعت کے خلاف کوئی بات آگی صبر کر لی مصیبت آ گئی صبر کر لی گناہ کو دل کر رہا تھا تو صبر انل معصیت کر لی کہ نہیں گناہ نہیں کروں گا نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا صبر کر لی ہمت کر کے نیکی کروں گا تو یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں یہ بتائی جا رہی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں صبر اتغا وجہ ربهم جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور کیا کرتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کی ہے وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيَةً وَأَنفَقُوا اور خرچ کی انہوں نے خرچ کیا کس میں سے مما رزک جو ہم نے ان کو رزق دیا تھا کیسے خرچ کیا انہوں نے سر و الانتن سر و الانیتن خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے اس کو چھپ کے بھی سب کیا کرتے ہیں اور اعلانیاں بھی کرتے ہیں جہاں اعلانیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اعلانیاں دیتے ہیں جہاں چھپ کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر چھپ کے دیا کرتے ہیں اور چاہتے کیا ہے اور کیا کرتے ہیں وید رو نل حسنات وید راؤ ن بل اور بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی بدلہ دیتے ہیں برائی کا کیسے بدلہ دیتے ہیں بالحسنہ نیکی کے ساتھ دفاع کرتے ہیں یعنی کوئی دوسرے لوگ ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ اچھائی کیا کرتے ہیں جو اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ تھے یہ تو کوئی کمال نہ ہوا یہ تو کوئی کمال نہ ہوا یہ تو بدلہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بار بھی اچھائی کر لیں جو آپ کو دعا دے آپ نے بھی اس کو دعا دے دی کمال تو یہ ہے کہ دوسرا آدمی آپ کو برا بھلا کہے اور آپ اس کو دعائیں دیں کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ اس کو رہتے ہی رہتے دیں کمال تو یہ ہے تو اس لیے اللہ نے کہا ان خاص طور پہ یہ نہیں کہا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھائی کا بدلا اچھائی سے دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں لوگ برائی کرتے ہیں لیکن یہ اس کا بدلا دیتے ہیں اچھائی کے ساتھ اب یہ ان کو ملے گا کیا الاوم اکبار الا لہم اکبدار وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے دار یعنی اصلی گھر تو اصلی گھر کیا ہے ان کے لیے لہوم اکبدار یعنی ان کے لیے بہترین انجام ہے وطن اصلی کے اندر وطن اصلی میں ان کے لیے کمال ہوگا تو یہ ساری صفات ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے عقل والے کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا نا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ آپ کے حکموں کے مطابق دنیا میں جا کر عمل کریں گے یہ بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا نا یوم السط کے اندر الس تو بھی ربی کو السط تو کیا میں تمہارا پروردیگار نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا سب نے بولا تھا سب نے بولا تھا بلا یا اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار دگار ہیں کیوں نہیں آپ پروردگار ہیں ہمارے تو وہاں پر ایک وعدہ کیا ہے تو وعدے کے اندر وہ پھر اللہ نے جب ساری چیزیں دی تو ہم نے ایک وعدہ کیا ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ وعدہ کر لیا اللہ سے کہ اللہ آپ کے حکموں کو مانیں گے اور آپ کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کریں گے یہ وعدہ ہے تو وہ لوگ ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں وعدے کو توڑا نہیں کرتے جو سلا رحمی سے کام لیتے ہیں قطع رحمی سے کام نہیں لیتے ٹھیک ہے نا جو, جو ان سے توڑتا ہے اسے جوڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے ڈرتے ہیں برائی یعنی آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں اور صبر سے کام لیا کرتے ہیں نماز قائم کیا کرتے ہیں زکوٰۃ صدقات دیا کرتے ہیں برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے ہیں تو یہ کیا اولا کا لہم اکبدار ان کے لیے بہترین انجام ان کا حصہ ہے وہ کیا انجام ہے جنا تو ادنن یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جنات و یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ید خلون جس میں جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے یعنی ٹھیک ہے یعنی یہ لوگ داخل ہوں گے ومن صلاحہ من آبا ومن صلاحہ من آبا اور ان کے جو جو نیک تھے جو ومن صالحہ جنہوں نے نیکیاں کی کن میں سے من آبا ان کے باپ دادوں میں سے وہ ہم اور ان کی بیویوں میں سے وہ ضروریات اور ان کی اولادوں میں سے تو ان کے ساتھ کون داخل خود بھی داخل ہوں گے اور جنہوں نے نیک کام کیے تھے نا نیک کام کیے تھے ان کے باپ دادوں نے اور ان کی بیویوں نے اور ان کی اولادوں نے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے ول ملائی خلون علیہ اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے ید خلون علیہ ہی منکل فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے کیا کہیں گے ان کو کہیں گے کیا سلام علیہ سلام علیہ تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو کیوں بیما صبر تم بیما صبر تم جو تم نے صبر سے کام لیا تھا نا اس کی وجہ سے تم نے صبر سے کام لیا تھا اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو فن اما اکبتار اور اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے فن بہت اچھا ہے اکبتار جو ہمیشہ رہنے والی جگہ میں تمہارے لیے تو بہترین انجام ہے تو فرشتے ان کو خوشخبریاں دیں گے آ کے یہ خوش ہو جاؤ تو گویا کہ نیکی کرے بندہ تو یہ بھی داخل ہوگا اس کی اولاد بھی داخل ہوگی بیویاں بھی داخل ہوں گی باپ دادے بھی داخل ہوں گے لیکن یہ بھی ہے کہ وہ بھی ایمان والے ہوں اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا فرما دیں گے اکٹھا فرما دیں گے خامند نیک تھا بیوی اتنی نیک نہیں تھی لیکن تھی وہ بھی جنت میں جانے کے قابل تھی خامند کا درجہ بہت اونچا تھا تو بیوی بھی, بھی ساتھ ہی سیدھ کے درجے میں پہنچ جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ خامن بیٹھی ہوئی ہو تو بیوی بھی بی بی ساتھ ہی چلے جائے گی تو اللہ کہیں گے چلو جی دونوں دنیا میں اکٹھے رہے ہو نا تو یہاں سے بھی آپ چلو جی کو بھی ساتھ لے جاؤ بیوی بی نیک تھی خامن اتنا نیک نہیں تھا اس طریقے سے باپ بہت نیک تھا اولاد اتنی نیک نہیں تھی لیکن جنت کے سمال کیے ہوئے تھے تو اللہ تعالی آخرت میں اکٹھا کرنے کو جاؤ تو یہ چیزیں ساری کی ساری اس لیے نیکی کی طرف آنے کی اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بھی نیک بنانا چاہیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کون آدمی نیک بن گیا تو ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے ان کی وجہ سے اب یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو نیکیاں کرنے والے تھے اب آگے وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے ہیں اچھا آج بس اتنا ہی ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آج اتنا ہی کر لیتے ہیں کیونکہ آج تو نحف پڑھنی ہے ہم نے نحف پڑھنی تھی جی مجھے تو خیال ہی نہیں رہا میں سن صرف یہ تو آج تو نحف کا وہ ہے ٹھیک ہے باقی پھر انشاءاللہ یہ کل کو کریں گے اب وہ لوگ یہ جو ہے جہاں پر جنتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جھرموں کا ذکر بھی ہوتا ہے مجھے آج ہی کسی نے سوال کیا میں پڑھا رہا تھا تو مجھے سوال یہ کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیکیاں کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہوتا ہے میں نے آپ کو بھی جو بات بتائی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ دو راستے قرآن کے اندر بھی اللہ نے اس کا بڑا وہ رکھا کہ جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے سا جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کی جزا کا بتایا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی سزا کا بتایا جا رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز کو بھی ساتھ تاکہ انسان خود فیصلہ کر لے یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل کیا اس چیز کے اندر ٹھیک ہے جی تو ابھی ذرا ایک منٹ میں ذرا وہ علم علمحف پکڑ لوں علم علمناف ذرا ایک منٹ کے لیے مجھے ذرا دیں گے ایک منٹ میں میں علم علمناحف ڈھونڈ کے لے گا